رحمن الرحمہ <سؤال> صلی اللہ علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الرواشہ واٹس ایپ گروپ الباتۂ رواشہ باقی تمام سامع الخران غلام برادرہ سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دہ کتاب دعو شریف میں سے درخت نمبر تین سو اٹھارہ ابلک ہے اور اس میں سے تین سو اٹھارہ مجموعی دروس ہے دعو شریف کا شروع شابی تک اور چھبیس جو ہے دعائے صبح کا درخت نمبر چھبیس ہے اور, اور ہمارے دعائے صوبیہ میں سے تیسرا پیراگراف ہمارا چل رہا ہے تیسرا پیراگراف یہ ہے اللہم منسلک الفظ اند القضائی و منازل شہدا ای و عیش عیشہ شہدا ای و مرافقۃمبیا اس دعا کے اندر جو ہے اندل القضائے ایک چیز اللہ سے منگا و منازل شودا دوسری چیز عیشہ صودا تیسری چیز مرافق العبیا چوتھی و نثر پانچ چیزیں اس اللہ عماں کے ذریعے سے اللہ سے منگا ہے ان میں سے دو جو ہے ہاں جی پیرام نے پڑھ لیا الحمد للہ علام الف القضاء اے اللہ موت کے وقت جو ہے ہمیں کامیابی اور زندگی کے آخری ایام میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما اور منازل شودا اور شہدا کے جو ہے شدا کی طرح جو ہے ہمیں اے اللہ بلند درجات عطا فرما جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں یہ دو اوپر گراف تجمہ ہو گیا تھا دعا کا تیسرا دعا جو ہے وہ عیشہ سودائے اس کو عیش سودا پڑھنا چاہیے ہاں جی ویسے دعوت میں زیر آیا ہوا ہے دن میں نے جہاں تعلقات کی کتابوں میں دیکھا ہے اس کو تے کے ساتھ پڑھیں تو عیشتن ورنہ عیش سودا لکھا ہے تو یہاں پر جو ہے تیسرا جو ہے دعا جو ہے تیسرے پیراگراف کا تیسرا دعا جو ہے وہ عیش سودا ادا ہمارے جو علامہ مرحوم دعوت میں بھی اور باخوشی دونوں نے آئین پر زیر لکھا ہے اور میں نے لغت کی کتابوں میں جہاں تک میں نے ڈھونڈا سب نے اس کو عین پر ظور لکھا ہوا ہے البتہ جو ہے عیشتن آخر میں تے آ جائیں تو پھر عین پر زیر آیا ہے تو عیش سودا و عیش سودا ہاں جی عیشہ سودا جو زبان پر تو یہ چڑھا ہوا ہے تو اس کا معنی جو ہے او سودا کیا ہے دو لفظ ہے ان کے تھوڑا سا توجہ دے دوں گا آج کے در تھوڑا سا مختصر ہے رات بھی کافی ٹیم آ چکے ہمیں یہاں مسجد میں ایک جنازہ تھا اس وجہ سے بار وقت درخت نہیں دے سکے قابلوں کو تو اس میں لفظ عیش اور عیش جو ہے اس کا لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہے لغت المختار الصحا عربی جو ہے مشہور اور قدیم لغاتی کی کتاب ہے اس میں جو ہے عیش جو ہے عیش ال الحیات کے معنی کیا ہے عیش کے معنی حیات یعنی زندگی اور عیش جو ہے عشہ یا عیش و عیشن اس کا لوگی معنی جو فعل ہے اس کا زندہ رہنا ہاں جی ہے رہنا زندگی گزارنا بسر کرنا یہ سارے معنی جو ہے مبارک لباس کا لکھا ہے اور عیشن عین پر زبر کے ساتھ عیشن زندگی گزر بسر یہ معنی کیا ہے تو عیشن و عین پر زوار کے ساتھ عیشن و زیر کے ساتھ آخر میں گولتے کے ساتھ و عیشتن ان دونوں کا مانکا ہے زندگی کی حالت انسانی زندگی کی حالت یہ معنیٰ کیا اور عیشت المقاصیتن جب عرب بولتے ہیں تگلیم دہ زندگی کا معنی کہتے ہیں اور قرآن پاک میں ہے عیشت الروازیۃ پسندیدہ زندگی القرآن میں ہے عیشت الروضیہ ہاں جی تو یہ الفاظ جو ہے لفظ عیش کے حوالے سے مختصر تحقیقات ہیں دو ان سے مجموعی جو لبت کے معنی ملتا ہے زندگی جن کو زندگی کا گسر بسر کرنا زندہ رہنا زندگی گزارنا ہاں جی یہ معنی کیا ہے اور عیش کے ساتھ جو ہے قاسیہ لیں تو تکلیف دہ زندگی راضیہ لیں تو پسندیدہ زندگی <تصفح> تو عیش کے لفظ عیش کے حوالے سے جو لغات کی تختی سے، تحقیق تحقیق ہے سے لغات کی کتابوں کے ڈشنری ہیں لفظ عیش سودہ عین پر جو ہے عیش کے عین پر زبر صحیح ہے میں نے دوسرے ایک اور دعا کی کتاب ہی قدیم مصباح الحدایہ و مفتاح الکفایہ ہاں جی تالیف عز الدین محمود کا شنی متوفع چھ سو ننانوے ہجری ہیں ان کی بھی ایک دعا کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے عین پر زبر لکھا ہوا ہے عائشہ سودا لکھا ہوا ہے ہاں جی اور لغت کی کتابوں میں بھی اس لبس کا جو ہے جب تے کے بغیر ہو تو عائشہ ہے تے کے ساتھ ہو تو عیشہ ہے تو البتہ جو ہیں لغات کی تاخیر عائشہ سودا عائش کے عین پر زبر صحیح البتہ آخر میں طئے تانیش کا اضافہ کریں تو ایشتن عین پر آئین پر جو ہے زیر آئی ہے تو نیز جو ہے یہی دعا جو ہے یہ دعا جو ہمارے دعا صوفیہ ہے یہ پہلے بھی آپ کو شروع میں نے دعا صوفیہ کی صنعت کے حوالے سے ذکر کیا تھا تو یہی دعا صوفیہ جو ہے یہ دعا کتابیں مصباح الہدایہ و مفتاح القفاع میں بھی صرف آخری دو تین بن نہیں ہے علامہ جل نور والی بَن پورا ہے اس کے بعد دو تین اللہ نہیں اس کتاب ہے تو یہی دعا کتاب مصباح الحداء و افطاح الہدایہ میں تعلیف عز محمد کشانی جو کہ متوفع چھ سو ہجرے ہیں اس کے سفر نمبر دو سو پر نقل ہوئی ہے اس میں بھی لفظ عیش این پر جو ہے زبر دیا ہے اور لغت کی کتابوں میں بھی اس پر زبر ہے لہذا یہ دعا عیش و زیادہ صحیح ہے ہاں جی البتہ کوئی اور لغت میں اگر عیش بھی آیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے جو تین چار لغت میرے پاس تھا جو مشہور المنجد لغت مشہور لغات ہے ہاں اور اس دوسرے لغات ہیں ان میں آئین پر زبر آیا وہ زیر نہیں آئے عیش سودا ہے سودا جو ہے یہ سعید ال کے جو ہے اس کی جمع ہے سودا جم ہے سعید مفرد کی اس کے معنی لکھا ہے سعید کا معنی جو مفرد ہے خوش بخت خوشحال ہاں جی اور خوش خوشحال کا معنی لکھا ہے تو وہ لوگ جو خوشحال رہتے ہیں معنوی ظاہر دونوں لحاظ سے وہ لوگ جو مانوی ظاہر لحاظ سے خوش بختے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے سے زندگی تو ہمیں ادا کرے یعنی فعل سائید یسد سعادتن کا معنی جو اسی سے ہے یہ سعید جو ہے فيل سعد سعادتن سے خوش نصيب ہونا خوش ہو خوشحال ہونا یہ ضد شقاوت ہے شقاوت کے معنی ہے بد نصیب ہونا بدحال ہونا ہاں جی یہ معنی میں اور خوش نصیب جو ہے خوشحال ہونا اور خوش نصیب ہونے کے معنی میں سعید یا سعدو سعدتاً اور یہی لوت جو ہے سعید یا سعد پر سین زیر کے ساتھ بھی سعیدہ اور سعدا ادا یس ادو سا سعدن و سعودَن بھی اس کے معنی بابرکت ہونا خوش ہونا اس میں پھر دوبارہ آیا ہے اور سعید و مسعودن ہاں جی یہ دو لفظ نیک اقبال بابرکت یہ سارے معنی لفظ ہے سعید سے متعلق جو القام و سلجدید نامی لغاتی کتاب میں آیا ہوا ہے تو ترجمہ جو ہے اس دعا کا پھر یہ ہوگا کی تجمہ ترجمہ دعاؤں اے اللہ ہاں چونکہ اللّہ سے مربوط ہے شروع میں یہ دعائیں اللّہ اس اسلق الفز عند القضائیں پانچ چیز ہے اللہ میں تیرے درگاہ میں دس بے دعا ہوں اللہ میں تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہوں اللہ بے شک بے تحقیق میں تیرے درگاہ میں دس گزار دس بے دعا ہوں پہلی دعائى کی کہ فوض عیند موت کے وقت مجھے کامیابی عطا کریں خاطمہ بالخیر ہو جائے منازل ال اور شہدا اسلام جیسی ہاں جی جیسی جو میرے لیے بلند درجات عطا کرے کل قیامت میں و عیش سودا یا و عیش سودا ہاں جی اسلام اس کی باری گئی یعنی اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت کامیابی ہاں جی تینوں کا تجمہ لکھا و انجام خیر فویہ مناظ ان اللہ بن سلکہ فوض عند القضاء کے تجمہ اور شہدا کا مرتبہ یہ لذبہ فاح و منازل شہدا اس کا ترجمہ اور شہدا کا مرتبہ اور آج کے درس کا جو حصہ ہے سر وعیشہ سودا یا و عیشہ سودا اور خوشبخت بہت و خوش نصیب لوگوں کی طرح زندگی کا سوال کرتا ہوں یعنی اللہ خوش نصیب خوش اور خوش نصیب لوگوں کی طرح جو ہے طرح جو ہے زندگی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تر سے خوش اور خوش نصیب زندگی کا سوال کرتا ہوں جس جی طرح خوش نصیب لوگ زند خوشحال زندگی گزارتے ہیں جس جی طرح خوش نصیب لوگ خوش زندگی گزارتے ہیں یا اللہ میں تر سے جو ہے میں بھی تر سے ایسی خوش نصیب زندگی اور خوشحال زندگی طلب کرتا ہوں تو راحذہ نگرام جو ہے دنیائی دنیائی سطح جو ہے تھوڑی شامی مال و دولت ہو اولاد ہو ہاں جی اور عزت اور اقتدار یہ ساری چیزیں ہونا یہ دنیاوی سعادت مندی ہے لیکن اس سعادت مندی کے ساتھ آپ کو اچھے اولا اولاد ہو آپ کے نیک اولاد ہو مال و دولت ہو حلال کے کمائی سے ہو ہاں جی اقتدار ہو اس کو آپ جائز سے استعمال کریں لوگوں کی انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں تو سمجھو اور آپ اللہ کی کے احکامات کے پابند بھی ہو تو آپ خوش نصیب ہے دنیا میں بھی کوئی کالا نے آپ کو سعادت مندوں کی زندگی نصیب کیا ہے لیکن اگر آپ دنیا کی زندگی میں آپ حرام خوری بھی کر رہے ہیں اگر ڈیوٹی والا ہے ڈیوٹی جو ہے نہیں دیتے ہیں اور, اور اس میں جو ہے بےمانی کرتا ہو یا کوئی کاروباری آدمی کاروبار میں بےمانی کرتا ہو لیکن فائدہ خوب کاما رہے ہیں اللہ کے فرائض کا خاص نہیں ہے معارمات کا اجتناب نہیں کرتا ہے تو پھر یہ دنیائی مال آپ کے لیے جو فائدہ نہیں ہے پھر تو آپ سعادت مند نہیں ہو پھر آپ جو ہے ٹھیک ہے پیٹ بھرا رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن یہ عیاشی کل آپ کو اس کا نقصان سارا اٹھانا پڑے گا کل قیامت کی زندگی میں لہذا دنیا کی زندگی سعادت مند وہی ہے جو دنیا میں ایمان ادب تغوا کے ساتھ زندگی گزار سکے وال وہ مالی تو پر تنگ دستی کا ہی شکار کیوں نہ ہو اس کے دنیا تنگ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کی اطاعت تو ہر برداری میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی واجبات پر عمل کر رہے ہیں محرمات سے اجتناب کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آیا بڑا مالت ولا تو وہ جمع نہیں کر سکا لیکن اللہ کے اعتعار و فرمند میں اگر وہ زندگی گزار رہے اپنے اپنے کے کفاف کے ساتھ اپنے دنیوی ضرورات اس کا پورا ہو رہا ہے ہاں جی تو پھر یہ بندہ خوش نصیب انسان ہے کیونکہ اس کو دنیا میں بھی وہ کسی کے سامنے دستفاکر دراز نہیں کر رہے ہیں اور قیمت میں یقیناً اس کے لیے پھیلا ہے کیونکہ وہ اللہ کے اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی جو ہے حکم کی تعمیل کرتے زندگی گزار وہ کوئی معاشیت نہیں کر رہے ہیں اس دنیا میں ہاں اور غلط طریقے سے مال نہیں کما رہے ہیں مال دولت نہیں بنا رہے ہیں حرام طریقوں سے جو ہے اپنی دنیا کو نہیں بنا رہے ہیں تو یہ بندہ جو ہے غذیانہ داری سے زندگی گزار رہے ہیں ایمان طاواد کے ساتھ زندگی گزارے ہیں آداب اسلامی سے زندگی گزارے تو یہ بندہ خوش نصیب انسان ہے ولو دنیا مادی طور پر اس کا کمزوری کیوں نہ ہو لیکن جس کا ضمیر مطمئن ہوگا اس کا دل مطمئن ہوگا اس کا نفس مطمئن ہوگا تو یہ اطمینان نفس اور نے دل یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سعادت مندی ہے ہاں جی لحاظ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم دنیا میں بھی سعادت مند زندگی گزار سکیں ایسی زندگی جو تجھ کو پسند ہو تریتا فرمان برداری کے مطابق ہو اور قل قیامت میں بھی اللہ ہمیں جو ہے ان سعادت مند لوگوں کے ساتھ ہمیں معاشر کریں جن کو جنت الفرد جنت المعوار نصیب ہوگا ان کا قبر بھی جنت کے باغات میں سے بادشاہ گا ہاں جی امبیا رسول شدا فلملائکہ اور محمد وال محمد یہ سب جو ہے ان کے شفاعت کریں گے اور ان کے لخمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارش ہوں گے تو میری دو اللہ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفین عطا کریں ہاں جی علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفین عطا کریں اور ہمارے بزرگان دین کے ان نورانی دعاؤں کو صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھ کر ہاں ان کو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیفیت میں ماننے کی تحفے ادا کریں صرف پڑھنا نہیں ہے دعا کی کیفیت میں اپنی آخرت کے نجات کے لے کامیابی کے لیے فلاح کے لیے ضرورت سمجھ کر جو ہے ان دعا کو پوری خلوص کے ساتھ دعا کریں ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دنیا حرت دونوں میں حسنات عطا کرے اور دنیا میں سعادت مند زندگی نصیب کرے آمین یار بنائیں